رب والسلام سید الانبیاء اما صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے پانچ ہزار ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فی بریرہ تا ثلاث سنن بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تین سنتیں ہیں یعنی ان کی وجہ سے دین کے تین موٹے موٹے اصول وہ لوگوں کو پتا چلے خطیقت فوئی انہیں آزاد کیا گیا تو انہیں اختیار دیا گیا نکاح کے بعد عورت اپنے خامد سے بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق مانگے اس سے جدائی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے یہ روایت سنن نبی دابور میں لیکن دو امور ہیں جن میں کوئی ظاہری طور پر خاص وجہ نظر نہیں آتی لیکن شریعت نے عورت کو اختیار دیا ہے ایک تو یہ کہ کسی لڑکی کا نکاح اس کا والد اس کی رضامندی کے بغیر کر دے تو لڑکی کو اختیار حاصل ہے وہ اس نکاح کا انکار کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی اس نے کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح میری رضامندی کے بغیر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا اچھا یہاں سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ لڑکی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اگر والد نکاح کر دے تو نکاح درست ہوگا لیکن لڑکی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کا انکار کرے اور اس آدمی کے ساتھ نہ رہنا چاہے جدائی اختیار کر لے یہ اس کو اختیار شریعت نے دیا ہے لیکن نکاح درست ہوگا لیکن اگر کوئی لڑکی والد کی اجازت کے بغیر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح ٹھیک نہیں ہوتا یہ فرق ہے اچھا دوسرا موقع یہ ہے کہ کوئی عورت غلام ہو اس کا خامد بھی غلام ہو عورت کو پہلے آزادی مل جائے خامد کو آزادی نہ ملے یا بعد میں آزادی ملے اس صورت میں بھی عورت کو اختیار ہے وہ چاہے تو سابقہ خامد کے نکاح میں رہے چاہے تو اسے جدائی حاصل کر لے اس کے نکاح سے نکل جائے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خامد مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں غلام تھے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملمین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے خرید کر آزاد کر دیا اس کے بعد ان کے خامد کو آزادی ملی تو شریعت کے اس اصول کے مطابق بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار تھا کہ وہ مغیس کے نکاح میں رہیں چاہے نہ رہیں اب مغیث بریرا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا فضا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے بریرہ کی وجہ سے اس کو گلیوں میں روپے ہوئے دیکھا لیکن بریرہ مغیش کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش کی کہ مغیس تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ تیرا سابقہ خامد ہے تو اس کے ساتھ ہی رہ لے کہنے لگی کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا شافع میں <much> تو صرف سفارش کر رہا ہوں مشورہ دے رہا ہوں حکم نہیں ہے بریلا رضی اللہ تعالی فرمانے لگی پھر نہیں اگر آپ کا حکم ہوتا تو سارا آنکھوں پہ لیکن اگر آپ مشورہ دیتے ہیں تو مشورہ ماننا نہ ماننا اس کا اختیار ہوتا ہے لہذا میں یہ مشورہ قبول نہیں کرتی آپ کی سفارش قبول نہیں ہے اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ عورت اور مرد دونوں غلام ہوں عورت کو پہلے آزادی مل جائے تو اس کو نکاح کے معاملے میں اختیار ہے دوسری بات یہ بھی واضح ہوتی ہے جو مشورہ ہے یا سفارش ہے وہ منوانے کے لیے نہیں ہوتی نہ سفارش نہ مشورہ یہ منوانے کے لیے نہیں بلکہ مشورہ دینے والا سفارش کرنے والا اپنا موقف اپنی رائے پیش کرے جس کے سامنے پیش کیا اس کی مرضی وہ اس کو مانے یا نہ مانے مناسب سمجھے گا مان لے گا نہیں مناسب سمجھے گا نہیں, سمجھے گا, نہیں مانے گا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اور آپ کی سفارش کو بھی رد کر دیوں کیونکہ مشورہ نبی کا بھی ماننا لازم نہیں ہوتا حکم ماننا لازم ہوتا ہے پھر فرماتی ہیں دوسری بات جو مسلمانوں نے سیکھی وہ یہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولا علی من اچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ ولا غلامی کی نسبت اس کو ملے گی جس نے آزاد کیا اصل میں یہ ایک اصول اور طریقہ کار ہے کہ جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا اب اس غلام کے برا اگر موجود ہوں گے تو وہ اس کی مرنے کے بعد وراثت لیں گے قریبی رشتہ دار وورا صاحب موجود نہیں ہیں تو پھر جس شخص نے اس غلام کو آزاد کیا ہے وہ اس کے مال کا وارث بنتا تھا معتق آزاد کرنے والا وہ ولا کا مالک ہوتا تھا اور دوسری چیز یہ کہ اس کی غلامی کی نسبت آزاد کرنے والے کی طرف ہوتی تھی بریرہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ غلام تھی انہوں نے اپنے مالکوں سے مخاطبت کی لکھت پڑھت کی کہ نو اوقیہ میں تمہیں ادا کروں گی اور ہر سال ایک اوقیہ دوں گی اور پھر یہ آئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ آپ میری مدد کیجئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا خیال ہے کہ تیرا جتنا وہ ریٹ اور تیری قیمت طے کی ہے مالکوں نے مقاطبت کی ہے آزادی کے لیے وہ ساری کے ساری اور بلا وہ میرے نام ہو جائے یہ راضی ہو گئی مالکوں سے جا کے بات کی تو مالکوں نے کہا نہیں ولا ہماری طرف ہی ہوگی آزادی کی نسبت وہ ہم ہی اپنی طرف کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس بارے میں تو آپ نے فرمایا تو آزاد کر دے مقاصمت کے پیسے بھر دے ولا اسی کو ملتی ہے جو آزاد کرے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا بیان کی خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں کو کیا ہے کہ لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کے موافق نہیں ہیں من اشتارہ شرطن لے سکتی کتاب اللہ ہی باطل جس آدمی نے کوئی ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں وہ شرط باطل ہے وہ میں شرطن اگرچہ سو شرطیں ہی کیوں نہ لگا لے شرط اللہ احق و او اللہ کی شرط زیادہ حقدار ہے زیادہ پختہ ہے وہ ان نمل والا کا اور غلامی کی آزادی کی نصف ہوگی جس نے غلام کو آزاد کیا تو اس واقعہ سے بھی چند باتیں سمجھ آتی ہیں ایک تو یہ بات کہ کسی ایک آدمی کے اندر کوئی خامی کوئی نقص موجود ہو اس کو اس کا نام لیے بغیر تمام تر لوگوں کے سامنے اس خامی کا اضالہ کیا جائے بات بریلا کے مالکوں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درس میں خطبے میں ان کا نام نہیں لیا مطلق طور پہ کہا لوگوں کو کیا ہے کہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کتاب اللہ کے مخالف شرط قابل قبول نہیں ہے چاہے سو شرطیں کیوں نہ ہوں اللہ کی شرط مضبوط ہے حقدار ہے بلا اسی کو ملے گی جس نے آزاد کروایا دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ ایسی شرطیں ایسی پابندیاں جو کتاب و سنت میں نہ ہوں یا کتاب و سنت کے مخالف ہوں وہ جتنی مرضی کوئی طے کر لے لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگی ایک اور حمایت میں ذرا واضح الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاسمین المسلمین مسلمانوں کے درمیان آپس میں سلو یہ جائید ہے کسی بھی چیز پر اتفاق کر لیں وہ اتفاق درست ہوگا اللہ سلحن اور اللہ او احرم حلال ہاں ایسی سلو ایسا اتفاق جس کی وجہ سے حلال حرام ہو جائے یا حرام حلال ہو جائے وہ جائز نہیں تیسری بات فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی النار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے آگ پر ہنڈیا پک رہی تھی خوبصن و ادمل گھر کا آٹا روٹی وغیرہ اور گوشت ان کو پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لم آرما آر میں نے ہنڈیا نہیں دیکھی یعنی کہ یہ گوشت مطلب کدھر سے آیا تو آئسا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لہن کا بھی ہی الا بریرا تھا یہ گوشت ہے جو کسی نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ کے طور پہ دیا تھا اب صدقہ غنی آدمی پر حرام ہے جو غنی ہو اس کے اوپر صدقہ کھانا حرام ہے صدقے کے مستحق آٹھ افراد ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ نے ان کا نام لیا ہے فقراء مساکین عاملین جو صدقے زکات کے مال کو اکٹھا کر کے مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کی ہیں ان کا خرچہ بھی صدقے کے مال سے دیا جا سکتا ہے ولیکم اللہ نئے مسلمان ہونے والے ان کو اسلام کے مزید قریب کرنے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو معاشی پریشانیاں ان کو آتی ہیں ان کے حل کے لیے ان کو صدقہ دیا جائے گا وفرقع مسلمان غلاموں کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے والغارمین الغارمین مصیبت زدہ یا قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ جن سے قرضہ ادا نہیں ہو پا رہا وفی سبیر اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ومن صبیل مسافر جس کا زادہ راہ ختم ہو جائے وہ سفر مکمل کرنے کے لیے اس کو اس قدر صدقے کا مال دیا جا سکتا ہے یہ آٹھ افراد ہے صدقے کے مستحق اسی طرح اعلی رسول پر بھی صدقہ حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدے کی ایک پائی بھی حرام ہے اور آل رسول چاہے مسکین کیوں نہ ہو پھر بھی اس پر صدقہ حلال نہیں ہے اب یہ صدقے کا گوشت تھا دریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے وہ گوشت کھا لیا ام المؤمنین منین آئسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ صدقے کا گوشت ہے جو بریرہ کو دیا گیا وہ انتلا کل سدا کا آپ صدقہ نہیں کھاتے تو آپ نے فرمایا ہوا علیہ سدا کا تن یہ گوشت بریرہ کے لیے صدقہ تھا لیکن ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے یہ صدقہ کسی نے بریرہ کو دیا تھا لیکن بریرہ نے جو مال اس کے پاس آیا اس میں سے کچھ ہمیں توحفہ تن دیا ہے اب اس کی حیثیت بدل گئی یہ ہمارے لیے توحفہ ہے تو ہمارے لیے اس کو استعمال کرنا اور کھانا جائز ہے کا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ اگر کسی کو دیا جائے کوئی غریب مسکین آدمی لوگ اس کو صدقہ زکات فترانہ وغیرہ کا مال دیتے ہیں اب وہ اپنے کسی رنی دوست کو مالدار دوست کو اسی مال میں سے اگر تحفہ دے دے تو اس کے لیے وہ توفہ لینا جائز ہوگا اور درست ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے